اللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الامیاء المنتصرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جز نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ وسلم حضرت سجدنا محمد بن کاب علی رحمت اللہ الغفار بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے حضرت سگدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوئے یہ دیکھ کر کچھ صحابہ کرام علی مردوان ان کے پاس گئے اور جو مجدہ جاں فضا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا اس کی انہیں خبر دی اور ارض گزار ہوئے کہ آپ ہمیں اپنے اندر ایسے مضبوط عمل کے بارے میں بتائیے کہ جس کے سبب آپ کو جنت میں جانے کی امید ہے فرمایا آپ نے کیسی آج فرمائی فرماتے ہیں کہ میں تو ایک کمزور شخص ہوں اور مجھے اگر کسی عمل کے سبب جنت میں جانے کی امید ہے تو وہ میرے سینے کی حسد و کینہ وغیرہ سے سلامتی اور بے فائدہ گفتگو کو چھوڑ دینا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت غفاری فرماتے ہیں کہ حضور رحت وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر ہلکا اور میزان پر بھاری ہو میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمایا وہ خاموشی حسن اخلاق اور بے فائدہ گفتگو کو چھوڑ دینا ہے میرے مزید ناظرین حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ احیاء العلوم کی تیسری جلد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں داود اسلامی کے شانتی ادارے مکتبز المدینہ نے احیاء العلوم کا اردو کے اندر ترجمہ پانچ جلدوں کے اندر شائع کیا ہے بڑی ہی دیدہ زیب انداز میں اس کی چھپائی ہوئی ہے کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی تیسری جلد تو بالخصوص پڑھنی چاہیے امیل سنت اس کی بالخصوص ترغیب جو ہے وہ دلاتے ہیں یہاں پر امام غزال رحما نے تیسری جلد کے اندر ایک بات لکھی ہے اور جس پہ صفہ نمبر ہے تین سو بیالیس آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو سرمایہ ہے جو اس کا حقیقی ایسٹ ہے وہ اس کے اوقات ہیں وقت ہے جب وہ انہیں بے فائدہ کاموں میں صرف کر دیتا ہے جو وقت ہے جو مصروفیت ہے جو وقت ہے اور جو انسان فارغ البال ہوتا ہے جن اوقات کے اندر فارغ ہوتا ہے ان کو جب وہ بے فائدہ کاموں میں صرف کرتا ہے تو وہ اپنے سرمایہ آخرت کو ظہیرہ نہیں کر پاتا اور بے شک وہ آدمی جو اپنے وقت کا ضیاع کرنے والا ہے وہ اپنا سرمایہ ضائع کرنے والا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اپنا ایسٹ اس کو ضائع کر رہا ہے آپ فرماتے ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خسنی اسلام المر مالا یعنی یعنی آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ جو نفع نہ دے اسے چھوڑ دے لا یعنی چیز کو چھوڑ دے یہاں پر علامہ ابو طارب مکی علیہ رحم اللہ کبھی قطل قلوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یعنی کام وہ ہے جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخر میں فائدہ ہوتا ہے نہ ان کا تعلق دنیا کے فائدے سے ہوتا ہے نہ آخر کے فائدے سے ہوتا ہے ہم اپنے آپ پر غور کرتے چلے جائیں کہ ہمارے پاس اگر فارغ وقت ہے جس میں ہماری کوئی مصروفیت نہیں ہے ہم اس وقت میں کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں ٹرین اپنی منزل کی طرف جمع دماں ہے پلین میں سفر کر رہے ہیں پلین میں سفر کرنے سے پہلے بورڈنگ کروا کر لانچ میں جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے ٹرین میں سفر ہو رہا ہے بیس بائیس گھنٹے کا لمبا سفر ہے بیس بائیس گھنٹے نہ سہی دو تین گھنٹے کا سفر ہے دو تین گھنٹے نہ صحیح آدھے گھنٹے کا سفر ہے اور اس سفر کے اندر ہماری کوئی اور مصروفیت نہیں ہے تو ہم وہ اپنا وقت کیسے گزار رہے ہوتے ہیں اگر جہاز لیٹ ہو گیا تو اب جو ہے وہ اس ہے ٹرین لیٹ ہو گئی اس پہ تبصرہ ہو گیا نیلنج مشرا نے فجر کے بعد جو بیان فرماتے ہیں اس میں بڑی پیاری بات کہی تھی آپ فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ ٹرین جو ہے رکی ہوئی یہی مثال دی تھی ٹرین رکی ہوئی ہے بندہ باتیں کر رہا ہے پتا نہیں کہاں چلا گیا لسی پی کے سو گیا ہے پتا نہیں گھر پہ چلا گیا ہے کسی کو کوئی رشتے داروں ہاں کوئی چیز ڈرائیور دینے چلا گیا ہے باتیں کر باتیں نہیں پاس جا سے معذ اللہ اخلاقی آپ فرماتے ہیں کہ اس نے ٹرین نہیں چلانی جب تک بتی لال ہے جب تک ریڈ سگنل ہے تب تک گاڑی نہیں چلے گی تو ہم غور کریں کہ ہم جو یہ جتنا کام یہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ زبان سے نکال رہے ہیں یہ ہمارا لکھا جا رہا ہے اور یہ ہمیں پڑھ کے سنانا ہوگا اور میدان محشر میں کتنا سخت دن ہوگا پچاس ہزار سال کا ایک دن سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہے تانبے کی رہی زمین ہے اور الش ہائے پیاس ہائے پیاس کا وہاں پر شور ہے اور وہ فضول گفتگو کر کر کے جو نامہ یا مال بھرا ہوا ہے اب یہ انسان کو پڑھ کے سنانا پڑے گا تو کیا بنے گا کیا ہی خوب ہو کہ ہم اس وقت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذاتی بابرکات پر دودھ سلام پڑھتے ہوئے گزاریں کیا ہی خوب ہو ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی تمجید و بزرگی کا بیان کرتے رہے اس کا فائدہ کیا ہوگا جتنی مرتبہ ذکر کرتے جائیں گے سبحان اللہ کہتے جائیں گے اتنے جنت کے اندر درخت لگتے جائیں گے جتنا درود پاک پڑھتے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ذکر خیر کرتے چلے جائیں گے اتنا حضور کی رحمتیں حضور کی توجہ حضور کی نظر حاضر حاضر ہوتی چلی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی جلی غور کرنے کی بات ہے ہم روایات سنتے ہیں ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے لیکن ہم اپنی توجہ اپنی کانسنٹریشن اس طرف مبضول نہیں کرتے ہم تبصروں میں لگ جاتے ہیں فضول گوئی میں لگ جاتے ہیں اپنے وقت اضایا کر دیتے ہیں آج ہم میں سے کون ہے جو مصیبتوں کا شکار نہیں ہے کون ہے جس کو پرابلم نہیں ہے کون ہے جو معاشی حوالے سے پریشان نہیں ہے معاشرتی حوالے سے پریشان نہیں جس کو ہاتھ لگائیں اس کی ایک اپنی درد بری کہانی ہے بلکہ بعض لوگ تو کہا کرتے ہیں ماشاءاللہ مرحبا نگر شورا کی آمد ہو چکی ہے مرحبا سے اللہ اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیسے بر... آ... اللہ سلمان مدنی ماشاء اللہ. اللہ السلام علیکم قاری صاحب کیا حال ہیں آپ کے ماشاء اللہ اگر آپ کی اجازت مدنی چینل کے ناظرین کو سوالات پہلے بیان کر دیں جی بالکل بیان سلام. پھر آپ کی جو پھر ہم مسئلہ بھول جاتے ہیں جی جی ہی بالکل آپ میں نکل جاتے ہیں تو پھر یہ میری بھی یہی نیت تھی آپ جیسے ہی تشریف جائیں گے تو میں سوالات کا یاد کر ہے ہیں کی شان ہے یار حبیب مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے سوالات جس میں حج کی عمرے کی اور زیارت بغداد معلّہ کی ماشاء ٹکٹوں کے حوالے سے قورا اندازی بھی ہوتی ہے وہ یہ سوالات خاص مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتے ہیں تو تیاری کر لیجئے آج جلدی سوالات ریکارڈ کروا رہا ہوں بیان کر رہا ہوں آپ کو اب کہ جو لیٹ آئیں گے وہ ان کی مرضی کیا کر سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ, حط اللہ, حط اللہ حط محمد جی تیاری ہے آپ کی تیار ہیں موبائل فون آپ میں لے لیا ہے کلم آپ میں لے لی ہے چلیں پہلا سوال میزبان رسول صاحبی کا نام بتائیں یعنی وہ صاحبی کا نام بتائیں جو میزبان رسول سے مشہور ہیں میزبان رسول صاحبی کون تھے ان کا نام بتائیں دوسرا سوال یہ بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو چیوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہوتا ہے یعنی باریک ہوتا ہے خفیف تو بہت مشکل لفظ استعمال کر دیا اور ہلکا بالکل خفیف ہلکا سا جی باریک سا چھوٹا سا وہ کون سا عمل ہے جو چوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہوتا ہے نمبر تین قیامت کے روز بندے کے امال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا قیامت کے میں قیامت کے روز بندے کے امال میں سب سے پہلے کس چیز کیا یعنی کس عمل کا سوال ہوگا یہ تین سوالات آپ کو بیان کیے گئے ہیں تینوں کے درست جوابات دینے والے اور ایک ہی میسج کے اندر تینوں کے جوابات دینے والے کو قور اندازی میں شامل کیا جائے گا आते ही ہی آپ کی گفتگو بھی رک گئی گفتگو چلتی رہے گی جی آپ چیپ اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ و کیسے ہمیں مزائی؟ جی میں یہ کر رہا تھا کہ وقت ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم پریشان بھی ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ منصل علیہ میتمۃ اللہ لہو نیت حادتن اوکمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درد پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کی سو حاجات کو سو ضرورتوں کو پورا فرمائے گا اب ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس طرح کا وقت جو ہوتا ہے تو وہ ہم فضول گفتگو کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے گزاریں گے تو مسئلے بھی حل ہوں گے پریشانیاں بھی دور ہوں گی اللہ کی رحمتوں کا حصول بھی ہوگا بے شک بے شک بہت پیاری بات ہے بس سستی ہے یار جی سستی ہے غفلت ہے اور اتنی واضح روایتیں اور بزرگوں کے اقوال موجود ہیں درود پاک پڑنے پر جی اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ اسلام و دین کے مضامین پر کتابیں جو زیادہ زیادہ لکھی گئی ہوں گی ان میں درود پاک اپنی مصر آپ ہوگا سبحان اللہ اتنا لکھا گیا درود پاک پر اور بزرگوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں دل الخیرات کتنی مشہور کتاب ہے درود پاک کے اوپر اور آئے دین آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے درود پاک کی کتابیں بزرگوں کے لکھی ہوئی کتابیں ملتی رہیں گی اور اس کے فضائل آئے آئے شروع سنتے چلے آ رہے ہیں درود پاک کے فضائل اور فضائل ہیں کہ ختم نہیں ہوتا چونکہ درود پاک کے فضائل ہیں ختم کیسے ہو سکتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درود پاک پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا تعا فرمائے بہت صحیح بات کی سستی ہے جی یہاں حضور یہ جب ہم ذہن دیتے ہیں کہ فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات امام غرض نے لکھی ہے یہ آپ اجازت دیں میں اس کو عرض کرتا ہوں حضرت لکمان حکیم سے عرض کی گئی کہ آپ کی حکمت کیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا اور جو چیز مجھے فائدہ نہیں دیتی میں اس میں نہیں پڑھتا لکمان حکیمت یہ ہماری تو ہیں وہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اچھا کر دیں اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے تو آپ یہ کہتے ہیں یہ نہ بولیں تو یہ نہ بولیں تو زبان دی ہے بولنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھئی چپ کر جائیں چپ رہے ہیں کفلے مجھے لگائیں کیا فرمائے گی کفلے موضوع بدل دیا آپ نے فضول گفتگو فضول گفتگو سے بچتے ہوئے ذکر اللہ کرنا منع کیا مطلب آپ کی میری بات تو ہے نہیں نا سلمان بھائی جی بات تو اس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بیان کریں جن پر ہم سب ایمان لائے ہیں وہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے اللہ اس میں آپ کی میری تیری میری تو کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں یا تو ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کہ اچھی بات کریں ورنہ چپ رہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی پیرہبی کا ذکر کرتے رہیں فضول کلام کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جس سے نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ تو اللہ کرے کہ ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں فضول کلامی سے اور ذکر و درود ہر گھڑی ورزے زباں رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو تو انشاءاللہ مدنی ماحول میں رہیں گے مطالعہ کرتے رہیں گے اصل میں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اب موبائل فون کا یہ زمانہ ہے جی گپ شب پر پیکیج بکتے ہیں صحیح تو اتنی گفتگو کے مواقع بنائے گئے ہیں پہلے مطلب آپ سے بات کروں گا ان سے بات کر جو ملتے ان سے بات کروں گا کس سے بات کرتا لیکن اب یہ نہ رہا اب بات کرنے کے ذرائع بہت ہے نا گفتگو کرنے کے ذرائع بہت ہیں پہلے, پہلے کال کر کے بات کی جاتی تھی اب تو میسج کر کے بات کر لیں تو یوں گفتگو کے ذرائع بڑھ گئے اس, اس کے ذریعے تعلقات بڑھ گئے پہلے اتنے لوگوں کے تعلقات نہیں ہوا کرتے تھے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے مگر اتنے زیادہ تعلقات کی مطلب وہ بہتاط نہیں ہوتی تھی اگر آپ کے پہلے آپ موبائل فون اگر دیکھ لیتے جب موبائل فون آئے تھے تب کی بھی بات ہے اس سے پہلے دیکھ لئے رشتہ داروں کے خاندان والوں کے کاروباری لوگوں کے نمبر ہوا کرتے تھے آج ہزار ہزار بارہ بارہ سو نمبر ان کے کانٹیکٹ لسٹ کے اندر عموماً ہوتے ہیں شاید یہ میں کم کہہ رہا ہوں سطح اس سے بازوں کے ناخوان تو ہوئے تو بہت ہوتے ہوں گے تو میرے بہت کم ہے کانٹیکٹ نمبر میں سچی بتا رہا ہوں بہت کم ہے میرا نمبر ہی کئیوں کے پاس نہیں ہے نہ میرے پاس کئیوں کا نمبر ہے بہت لمیٹڈ رکھا ہے کیونکہ اب اس سے نک... نکلیں گے کیسے جتنے کے پاس نمبر ہوگا ظاہر کے وہ یاد تو کرتے ہی ہوں گے تو ہماری دستیابی یعنی اس پر کسی کو کوئی اشکال نہ ہو کہ اب اسے تنظیم میں کوئی کام ہو تو یہ ہو تو الحمد میرا ای میل ایڈریس بالکل عام ہے بہت میرا ای میل ایڈریس جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور جب انہیں مجھ سے کوئی ڈائریکٹ کام ہوتا ہے دعوت اسلامی کے بیاں پر اپنے شعبے کے بیا پر تو باقاعدہ میرا مطلب ای میل ایڈریس ہے عمران9226 یہ جی میرا ای میل ایڈریس ہے ایٹ اور ایک میرا ای میل ایڈریس آپ کا خاتم ایڈ دعوت اسلامی کر کے ہے ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ للہ میرا باقاعدہ شعبہ بنا ہوا ہے وہ اسلامی بھائی ہیں وہ ای میل چیک کرتے ہیں میں ڈائریکٹ چیک نہیں کرتا یہ دونوں ایڈریس جو میں نے بیان کیے کہ میں ڈائریکٹ چیک نہیں کرتا وہ وہاں میل آتی ہیں ضرورت کی میلیں مجھے فارورڈ بھی کر دی جاتی ہیں اور متعلقہ اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں ان کو میں میل فارورڈ بھی کر دیتا ہوں پھر ان کی کارکردگی لینے کا بھی الحمدللہ ایک نظام اور ایک سلسلہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا ظاہر تحریک ہے یہ ساری چیزیں رکھنی ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے ذمہ دار بھی ہیں جن کے پاس کانٹیکٹ نمبر بھی ہوتے ہیں سارے ایک سسٹم ہے کہ جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ اپنے علاقے میں ڈسکس کرتے ہیں وہ اس سے ڈسکس کرتے ہیں وہاں نہیں تو اس سے گفتگو ہوتی ہے, ہے رکن شرا تک بات رابطہ کرنے والے کرتے بھی ہیں تو یہ اس لیے میں نے ارتھ کر دی کہ میری اس گفتگو شروع کی جو بات यह وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ رابطے میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے الحمد للہ میں نے آپ کو اپنے رابطے کا ذریعہ بھی بتا دیا وہ ای میل ایڈریس کے ذریعے الحمد للہ میں رابطے میں ہوں ذمہ داران کے ذریعے بھی میں رابطے ہوں بات چلی گئی آپ اپنے بارے میں بتا ہی دیں تو لگے ہاتھ میں بتانا اس لیے تھا کہ ایک جملہ پہلو نہ نکل رہے اس لیے وہ ذات کر دیے مادہ چاہتا ہوں اپنے بارے میں بات کر دیا برا لگی آپ کو نہیں مجھے اللہ معاف کرے کیوں برا لگے گا میں تو ایک اور بات پوچھنا چاہتا آپ میرے سلے سے سوال کرتے ہیں آپ سے بھی یہ سوال جو ہے وہ ہے کہ آپ سوتے کب ہے سوتا ہوں میں نہیں کھانے کا سوتے کب ہے یہ نارملی ہمارے موتقی سنگھ کے بھی جو سونے کا ٹائم ہے اس کے بعد عموماً میرے مدنی مشورے صبح آپ بھی تھے مدنی مشورے میں جی تو مدنی مشورہ کرتے کرتے ساڑھے سات پونے آٹھ کا ٹائم تو ہو ہی گیا تھا جی تو پھر اس کے بعد فارغ ہوتے ہوتے سو بھی جاتے ہیں پھر زور میں اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عصر کی نماز بھی پھر وقت شروع ہو جاتے اصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں صحیح اس کے بعد مدنی چینل پر ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں یہی مطلب جو نارمل سونے کا ٹائم ہے میں سچ ایسا نہیں ہے کہ کھانے پینے میں کوئی مطلب کہ اتنا وہ رہ جاتا ہے یا سونے اور آرام میں اتنا وہ رہ جاتا ہے مطلب کھائی نہ کا اپنی مطلب کے ڈیڈ اشاری کرنے کا فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا سونے کا وقت عطا فرمایا ہے اس کی رحمت ہے سوتا نارمل ہوں کھانے کا وقت مل جاتا ہے الحمد للہ نماز ہو جاتی ہیں الحمد للہ میری ساری تاراویاں پوری ہوتی ہیں اللہ, اللہ, اللہ کی کروڑوں رحمت ہے تارہ کے نماز کو تراویح کو چھوڑنے کی تو ہے نہیں میں سکتا سلسلہ کرنا ہمارے مستعب ہوگا زیادہ سلسلے کے لیے تراوی تو نہیں نا نہ چھوڑ سکتا yes. تراوی تو سنت موقع ہے پڑھنی پڑھنی ہے تو نماز کیسے چھوڑیں گے سنتیں کیسے چھوڑیں گے yes. تو سلسلے تو یہ بات کی بات ہے تو الحمدللہ سلسلے بھی اپنی جگہ ہو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نماز بھی اپنی جگہ ہو رہی ہے تراوی بھی ہو رہی ہوتی ہے کھانا پینا ہو رہا ہوتا نمازیں بھی اب ایک پورا ججبل بن جاتا ہے نا سلمان بھائی آپ ایک روٹین پر آ अभी ابھی یہ تو مجھ سے سوال آپ یہ کر رہے ہیں یار آپ لوگ شیری میں کیسے اٹھتے ہو چلو میں, میں لاکھوں سے سوال کر رہا ہوں بھائی آپ شیری میں کیسے اٹھتے ہو آپ کو تو اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی اٹھ رہے ہیں آپ پورا دن روکا پیسے کیسے رہتے ہیں آپ کی تو عادت نہیں ہوتی رہی رہے بیس اکترا بھی آپ کیسے پڑھ لیتے ہیں یار آپ کی تو بیس اکہترا پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی پڑھ لیتے ہیں ایک روٹین بن اللہ تعالیٰ کی کروڑ و رحمت ہے وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے ظاہری باطنی اللہ تعالیٰ بیماریاں سے بچائے بیماریاں دور فرمائے اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاص نصیب ہو جائے یہ مطلب کوئی میں سمپل سی بات کر رہا ہوں ہر ایک اس میں اپنے لیے سمجھ لے سکتے ہیں میرے لیے بھی ہے اللہ اخلاص نصیب کر دے یعنی ہمارا عمل صرف اللہ کے لیے ہو اور اس میں شہرت نہ ہو صحیح بات مشقت کی نا آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ارشادات ابھی پڑھے ہیں سیال جی علوم تیسری جیل کے حوالے سے پڑھا حب جاہ کا بات پڑھیں ہیں آپ شہرت کی طلب ہے نا سلمان بھائی ایک ایسی شے ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف جو انہوں نے بیان کیا اپنا موقف بیان کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حب جاہ شہرت کی طلب یہ مشقت کو آسان کر دیتی ہے آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں جب کوئی بول رہے ہیں یار آپ نہ اللہ تھکن اتر آتی ہے مزدوری نا آدمی ہو شہرت کی طلب ہے نا مشقت کو لوگ مشہور ہونے کے لیے پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں یار وہ چوکی وہ کھڑا ہو کر یہ جھنڈا علا پھر کیا ہو رہا ہے مشہور ہو گیا یہ پوری دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو شہرت کی جو طلب ہے نا یہ مشقت کو آسان کر دیتی ہے دولت کی طلب یہ بھی مشقت کو آسان کر دیتے ہیں। لوگ کمانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں سولہ سولہ گھنٹے سترہ سترہ گھنٹے پاکستان کے باہر میں دیکھتا ہوں لوگ جاگتے ہیں کام کرتے ہیں ایسا کا بات دکان پر ابھی جیسے ابھی آپ اب جائیں دکانیں کھلی ہے بھائی رات کو دے دیتے دکانیں کھلی رہے گا بھائی تھکتے نہیں ہو نہیں پیسہ آ رہا ہے پیسے کی طلب نہیں تھکا رہی یہ سب نہیں تھکا تو بات یہ سی کہ تھکاتی نہیں ہے اب یا تو تم کو سواب کی طلب ہے تو ان شاء اللہ وہ بھی تو میں نہیں تھکائے گی تو یوں کسی چیز کی ہرس لگ جائے نا تو وہ تھکاتی نہیں ہے اب آپ مجھ پر یا میں آپ پر کوئی کلام نہیں کر سکتے میں نے دیکھنا ہے کہ مجھے کس چیز کی ہرس ہے کس چیز کی طلب ہے ثواب کی طلب ہے صواب کی, کی ہرس ہے شہرت کی طلب ہے شہرت کی ہرس ہے ریاکاری کا مارا ہوا ہوں کس چیز کا مارا یہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں پیسے کے لیے کرتا ہوں کیا الحمد مدنی چینل پر ہماری کوئی اجرت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے تو یوں مطلب کہ یہ ہے تو بس دعا کریں اللہ مخلص بنا دے یار مخلس بنا دے اللہ آپ, آپ بھی دعا کریں میں اپنے لیے کروں آپ میرے لیے کریں میں آپ لوگوں کے لیے کروں ہم سے دوسرے کے لیے دعا کریں کہ بس یہ ریا کاری جو ہے نا یہ تباہ کاری ہے اور یہ آ جاتی ہے سن حبیب کال کہہ رہے ہیں کال آئیے کال بھی لے لیں میں ایک بات یاد کر دوں گی لیکن موقع ہی نہیں ہوتا آپ تو ویسے ہی مدینہ مدینہ ہو, شروع ہی ہو اللہ سلامت رکھے یہاں ناظرین یہ بھی عرض کرتا جنوب آپ نے شرح سے کوئی بات پوچھنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں ان کے معاملات ان کے اسکیجل ان کے جدہ رہنا ہے بہت عجیب سوال کرتے ذاتیت بننا ہے نارمل بات کرنی ہے تو کریں پرسنل میں کیا رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بہرحال انشاءاللہ اس سے میں بھی, بھی سیکھنے کے مدری پھول جو ہے وہ ملیں گے آپ سوال کرنا چاہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں مدری چینل نے ذرائع کھلے رکھے ہیں آپ واٹس اپ کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے کر سکتے ہیں کال ریکارڈ کروا کر بھی سوال کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ممکن ہوا تو ہم اس کو سلسلے میں ضرور شامل کریں گے کال ہے جی اس کی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا ہوں اور اس میں جو وی ہے میں اپنا کچھ راتی ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہوں گا کچھ عرصے قبل جو ہے ہم ایک شاپنگ سینٹر میں کچھ خریداری کے حوالے سے افطار سے کچھ پہلے گئے تو ہم دیر ہو گئے وہاں پر اور افطار کا وقت جو تھا قریب تھا تو وہاں پر لاہور میں اور باب المدینہ کراچی میں کچھ ٹائم کا فرق ہے افطار میں تو لاہور کا جو ہے وہ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا دعا افطار جو ہے وہ آ رہی تھی اور جو ہے وہاں پر انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ جو ہے افطار کا وقت ہو گیا ہے اور شاپنگ سینٹر کے اندر موجود جو عملہ تھا اس نے کھجوریں وغیرہ تقسیم کرنا شروع کر دی کیونکہ عادت تھوڑی سی یہ ہے کہ کنفرمیشن جب تک نہ ہو ہم افطار نہیں کرتے ٹائم کی تو جب دیکھا تو تقریباً 20 سے 25 منٹ باقی تھے افطار کے اندر تو جب ان سے عرض کی کہ یہ ابھی آپ نے جلدی کرا دیا ہے اور یہ ٹائم لاہور کا ہے تو انہوں نے کہا اب تو غلطی ہو گئی ہے تو غلطی ہو چکی ہے تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا یہ جو ہے رد عمل تھا ان کا یہ ایسا کرنا کیسا اس کے کی علاوہ بھی ہم روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ اکثر و بیشتر دو منٹ چار منٹ پہلے جو ہے لوگ افطار تقسیم کرتے ہیں وہ پہلے ہی لوگوں کو دے دیتے ہیں اور لوگ افطار کر بھی لیتے ہیں یہ دو منٹ چار منٹ کا یہ جو ہے یہ لحاظ نہیں کرتے تو کہ ایسی صورت میں ان کا ایسا نہ کیسا ہے اسی میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیں گی کہ شہری کے بعد بھی ادان ہو رہی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہے اس کو بھی بیچ میں شامل فرما لیں شہر کا بھی ہو جائے گا استحر کا بھی ہو جائے گا یہ تو عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ سہارے کے وقت آپ کا روزائے وقت آپ دیکھیں عالمی مدی مرک فیدان مدینہ کا میں آپ کو معمول بتاتا ہوں عالمی یہ محمود بھائی ساتھ ہوتے ہیں سلمان بھائی آپ نے بھی سارد وقت گزارا ہے تو جب بھی اذان ہوئی ہے اعلان ہوا ہے ہمارے موزن صاحب جو اعلان کرتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا نے جب تک گھڑی نہیں دیکھتے پانی نہیں پیتے اللہ یہ میری روٹین یہ ہے کہ میں امیر سن کو پانی پیتا پھر میں پانی پیتا میں گھڑی نہیں دیکھتا میں گھڑی والا دیکھ رہا ہوں bin اپنا اپنا اپنے گھڑی والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاپا نے پانی پی لیا اپنے پانی پی لیتا ہے کافی کافی لائے بھائی لوگ گھروں کا ماحول ہے کہ وہ امیر علیہ سنت کو دیکھ کے روز افطار کرتے اکثر کہ باپا نے پی لیا تو اس میں یہ بارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنا اہتمام ہے اتنے لوگ بیٹھے ہیں افطار کا وقت ہے اعلان مسجد میں ہوا ہے لیکن ایک نیچرلی طور پر ایک شخص کو احساس ہے کہ یار کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نہ کرتا موزے سے بھی غلطی ہو جائے ایک آدھ منٹ کا کوئی بیس پچیس تیس سیکنڈ کا فرق پڑ جائے اور وہ وہ بھی انسانی ہے نا الانسان اور مرکب ہو لتا ہے ہم جیسا انسان یہ بھول اور خطا کا یہ مرکب ہے ٹھیک ہے تو غلطی ہو سکتی ہے اب جیسے وہاں لوگوں سے غلطی ہوئی لیکن اب جنہوں نے وقت سے پہلے افطار کر لیا ان کا روزہ تو گیا تو اس کی شرح انہوں میں لے لیں کیا پتہ کہ ان کو روزہ قزا کرنا پڑے جو ہاں بالکل کرنا پڑے گا قضا ادا کرنی پڑے گی جنہوں نے سارا روزہ افطار کیا تو صلی حبیب صلی اللہ تعالیٰ تو برائے کرم گھر ہی دیکھ لیا کریں افطار کا وقت ہو جائے تب افطار کریں مطلب عام طور پہ نمازوں کے کی کیلنڈر ہمارے گھر میں نہیں ہوتے لیکن رمضان مبارک سے پہلے کمپنیاں بھی کیلنڈر چھاپتی ہیں بعض کمپنیوں کو پتہ نہیں کیلنڈر صحیح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے مہربانی, مہربانی کریں گھروں میں جنوری فروری مارچ اپریل کے کیلنڈر لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ ایک مقتطل المدینہ سے نماز کا کیلنڈر کیوں نہیں لے لیتے یہ جنوری فروری کیلنڈر بارہ میں نہیں ہوا ختم ہو جاتا ہے اور ہم مسجد یہ نماز کے لڈر مقتب المدینہ سے لے لیں یہ سالوں چلے گا چھبیس سال تک کے لیے ہاں بالکل اس کے بعد یہ علم التوقیت جو ہے نا یہ وقت کا جو سورج یہ ساری چیزوں کے جو علم رکھتے ہیں اوقات کار کا علم التوقیت کہلاتا ہے خوف سے ہے علم ال توقید کا ایک فارمولہ ہے کہ اتنے برسوں کے بعد سورج کا ایک اپنا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے تو پھر اس کے بعد ایک نئے ٹائمنگ کے ساتھ نیا شیڈول نیا جدول بنانا پڑتا ہے تو دعوت اسلامی کے شعبہ علم و توقعد جو ہمارا پورا شعبہ ہے ماشاءاللہ اللہ ماہر اسلام بھائی ہیں انہوں نے باقاعدہ دنیا بھر کے ستائیس لاکھ سے زیادہ مقامات کے نماز ٹوکات ویب سائٹ پر موجود ہیں شبلہ ڈائریکشن بھی شبلہ ڈائریکشن بھی ہے لوکیشن یا ویب سائٹ پر موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن اور ہفتہ کہ آپ اب تو اتنی فیسلٹیز اگر آ کے بار نیٹ دستیاب ہے دنیا میں کہیں بھی لوکیشن بٹن دبا دیں وہ لوکیشن آٹومیٹیکلی اس جگہ کو کر کے ڈھونڈ کر آپ کو ٹائمنگ کے ساتھ لے آئے گی کہ آپ کہاں کھڑے اور یہاں نماز کے ٹائمنگ کیا ہے اس میں تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا کہ جو سی لیول سے آپ کی بلندی ہے اگر یہ پتا ہو تو بالکل ضرورت نہیں ہے میں نے خود کیا ہے میں نے خود کیا ہے لوکیشن آن کی صحیح نہیں پہ جیسا بھی میں پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ میں تھا لوکیشن آن کی لوکیشن آن کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ مطلب اس کو یہ ڈکٹ کر لے کیا اس کو کہتے ہیں ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد کر لے تو میں نے اس کو بٹن دبایا تو آٹومیٹیکلی کر کے میرے سامنے میں جہاں کھڑا ہوں اس کا ٹائم اس کا نام جگہ کا نام اس ایریا کا نام آ گیا صحیح یہاں کیونکہ بعدوں کا تھوڑا سا ایریا میں فرق ہوتا ہے نا ایسی بات اور جیسے پریٹوریا میں ہم جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں تو پیٹوریا ساؤتھ بھی الگ ہے پرٹوریا نارتھ بھی الگ ہے یوں بتائے بعدوں کا بہت ڈفرینس ہوتے ہیں تو بعدوں کا اس کے اپنے پرانے نام ہوتے ہیں ہم اس میں نام ڈالتے ہیں تو وہ آتا بھی نہیں ہے اس تو وہ نام ڈالتے وہ لوکیشن لی تو میرا اپنا تجربہ یہ ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے وہ بھی درست ہو میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا پرسنل ایکسپیریئنس ہوا وہ یہی ہوا کہ میں نے لوکیشن ڈالی لوکیشن کے بٹن کو آن کیا اس کو یس کیا اور اس نے مطلب ڈٹیکٹ کیا اور میرے نماز کے ٹائمنگ میرے سامنے آ گئے یہ سفر کا موقع ملتا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں تو ایسی جگہوں پر بھی جانا ہوتا تھا مدنی کاموں کے سلسلے میں کہ جو پہاڑوں کے اوپر جگہ جگہ واقع ہوتی تھیں تو اس حوالے سے میں نے جو ہمارے علم توقید کے ماہر سید بھائی ہیں ان سے ایک دو مدنی پھول لیے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کو ایکزیکٹ سی لیول سے آپ کتنا بلند ہے یہ آپ کو اگر پتا ہو تو بالکل ایکزیکٹ اس وقت کی کیا ٹائمنگ ہے یہ بھی مطلب ہر طرح کی بہت ساری سہولتیں آسان ہو آسانیاں ہیں اب یہ کہ ہم کس قدر اس معاملے میں کر سکتے ہیں احتیاطیں وہ دیکھیں تو اس لیے اپنے روزوں کی حفاظت کیجیے روزہ بند کرتے وقت بھی وقت دیکھ لیجئے کہ روزہ بند ہونے کا ٹائم آ گیا ہے اذان کا انتظار ہر مت کیجئے دیکھ اور اپنا آپ گھڑی آپ کے پاس ہے کیلنڈر آپ کے پاس ہے روزہ آپ پر فرض ہے احتیاطیں آپ کو کرنی ہیں یہ تو سارے ذرائع ہیں اب جہاں لوڈ شیڈنگ ہے بجلی نہیں ہے وہ کون سا ٹی وی چلے گا وہ کون سا آواز آئے گا جہاں مسجد نہیں ہے وہاں کون سی ازان کی آواز آئے گی بالکل ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے ڈیفنیٹر انڈر بات ہے کہ وہاں جس نے روزہ جس کو فرض تھا اسے روزہ رکھا اب اس کے اوقات کار کا علم ہونا بھی اسی پر لازم ہے کسی اور کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے یہ تو سہولتیں فیسلٹیز ہیں جس کو مطلب ہم اویل کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطلب احتیاط عطا فرمائے تو یہ جو انہوں نے جی جو بھی کال کی ہوئی سے انہوں نے جو ریکارڈ کروایا تو اسی زمین میں یہ عرض کر دوں کہ جو سڑکوں پر جو روزہ افطار کرا رہے ہوتے ہیں مہربانی کریں اور وقت کا اگر آپ سن رہے ہیں تو وقت کا خیال ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے عموماً بیگنوں میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے جی تو ویگن میں لوگ آتے ہیں تو جیسے وہ فٹ پاتھوں پر لوگ وہ افطار سجا کر بیٹھ جاتے ہیں تو بات وہ کہ اٹھا کر ویگن میں ہی دے دیتے ہیں ہر آدمی اترتا نہیں ہے ویگن میں دے دیتے ہیں یہ ہوتا ہے افطار کروانی چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن حقوق امہ تلف نہ ہو اور شریعت کے مطابق ہو اور وقت کے مطابق ہو جو روزہ افطار کرتے ہیں چلو انہوں نے دے دیا انہوں نے آپ کو دس منٹ پہلے دے دیا یار ویگن رکھی دس منٹ باقی تھی آگے کو تھا نہیں افطار کرانے کا اہتمام پہنچنا اس کو پندرہ بیس منٹ کے بعد تھا اگر اسے دے دیا اور آپ نے لے لیا تو آپ استار کرنے سے پہلے گھڑی تو دیکھ لیں گے افطار کا وقت ہوا یا نہیں ہوا اس کے بعد افطار کیجئے یہ آج کی احتیاطی تدبیر جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو آپ اس میں لے لیجئے گا ٹھیک ہے آگے بڑھیں جی یہاں ایک مشورہ بھی ناظرین کے لیے ہو جائے کہ جس جس کے پاس اینڈرائڈ ورژن کے یا آئی ایس او ورژن کے سیٹس ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ دعوت دعوتستانی کی جو اپلیکیشن ہے مدری سائٹ نے جاری کی ہے اور قاتو سرات یہ اپنے موبائل میں ضرور رکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا بھی اور کوئی بات کرنی ہے آگے بڑھیں آگے چلے چلیں مدنی جنگ کے ناظرین آج ہے نا تیاری دم دم اس طرح اس طرح جو خیال ہے یار آئے اللہ وقب میرے دل میں میرے دل میں چین آئے تو وہ اس سے کرا رہا ہے سبحان اللہ تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ پیار آئے تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے کیا مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم الم کا علاج غم الم کا میرے گاؤں گس رہا ہے سبحان اللہ مجھے اتنے اشعار یاد ہوتے ہیں آپ خود کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں میں آپ لوگوں کی کر یہ کہہ تھوڑا مائکر کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سے ہماری ایک فیلڈ ہے نعت خانی ہے ہم نے کرنی پڑھنی نعت ہے آ کے اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے ذہن بھی یہی رکھنا ہے نعت کون سی پڑھنی ہے کیا ہو کتنے کیا اشعار ہے یاد رکھنے ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی ہمیں اشعار یاد نہیں ہوتے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی جو آپ کو اشار یاد ہوتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتے وہ تو آپ کو تو ایک جب سے مدنی ماحول میں میری حاضری ہوئی ہے نا تو یوں نعت خوانی کے ساتھ نعتخوانوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع ملتا رہا ہے اور وہ پرانی نعت سے آپ کو ہوتے بھی پرانے پرانی طرزیں پرانے پرانے جب سے مدنی ماحول میں آئے تب سے وہ طرزیں پرانی طرزوں کی بات ہی الگ بڑی بڑے کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے سب کہ کوئی طرز ہوتی ہے لگ رہی ہوتی ہے کہ اچھی ہے مگر کافی دفعہ اس کلام پہ وہی طرز شوٹ کرتی ہے سنتے آ رہے ہیں پرانی ایک بات طرز ایسی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام جو ہے نا اسی طرح کے لیے لکھا گیا اب دوسرا یہ تھا کہ ایک وقت تھا کہ سفر مدینہ کی مسلسل سعادت نصیب ہو رہی ہوتی تھی اب انتظار ہے جب بھی ان شاء اللہ ملے سنر لے چلیں گے اے اے اے اے اللہ تو وہاں کیا ہوتا تھا وہاں بسا اوقات ہم جیسے کہ بہت سارے بڑے بڑے ناخوان بھی ہوتے تھے تو ہم وہاں بعض اوقات ٹیمیں بنا لیتے تھے یہ تو تبھی آپ مدی چینل پر کر رہے ہیں نا تین چار اسلام ایک طرف تین چار اسلام ایک طرف پھر یہی نعتوں کے اشعار کے ہم مقابلے کرتے تھے Means تو اس میں بھی وہ پریکٹس ہوتی تھی تھی تو سنتے رہتے تھے تو یوں ویسے بھی تکر رہا تقرر رہا جو بات بار بار دوہرا ہی جائے دن میں کرار پکڑ لیتی ہے تو یوں بعض وقت اشعار یاد ہو جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ لوگ آپ ہیں اللہ اضافہ آمین چلیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم میں ہے یہ سبحان اللہ صلو سلو حدیب اللہ تعالی علیہ بڑی توجہ کے ساتھ بڑی یکسوئی کے ساتھ لفظوں کی گہرائی میں جا کر سنیں گے نا آئے ہائے آئے, آئے سینے کے اندر دل جو ہے نا وہ مدینے کی یاد میں آ کر محبت میں جیسے کہ دھمال مدینہ کر رہا ہوگا نا مچاللہ ہوگا ان صلو اللہ سلو الحبیب شہر ہے نا درد الفت سکون،, سکون بے کراری اور بے کراری کو کرار بھی نہیں آنا چاہیے کتنا وہ ہے نا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں تو میرے دل کو درد الفت کو سکون دے دا یعنی یہ جو درد الفت ہے نا اس سے بھی بڑا سکون ہے کہ میری بے کراریوں کو نہ کبھی کرار ہے کہ اس بے کراری کو قرار نہیں آنا چاہیے مٹی جائے وہ دل پھر کسی ارمان دبا ہو نا ہاں یہاں مطلب کہ صبر کی بھی بات نہیں ہے تو وہ نا کہ ہم کو خدا نہ صبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار ہے کیوں یہ اتنے پیارے پیارے تخیلات ہیں اور تصورات ہیں کہ بڑا لطف سرور ہے جو پالے پالے جو نہ پا سکے پانے کی تمنا کریں وہ سو <tip> آئے مجھے چین مجھے موت زندگی دے نظر میں مجھے چین ملے اور موت مجھے زندگی دے دے مگر یہ کیسے ہو یہ سنیے مجھے نزلہ چین مجھے میں تو مالک کی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا نہ آہ... پیار موانی... پیارے <سلام> ایک بات کہہ لینے دیجیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ چہرہ پیارا ہے جس چہرے پر پوری داڑھی ہو یہ کہہ لینے دیجئے کیونکہ جس چہرے پر داڑھی نہیں ہے نا وہ چہرہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا حدیث میں یہ مضمون موجود ہے ٹھیک ہے نا وہ میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چہرے کو پسند نہیں فرمایا تو وہ چہرہ جس اس پہ پوری ایک مٹھی داڑھی ہو کہ ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے اور منڈانا بھی حرام ہے یہ خچخچی بھی رکھتے ہیں عجیب و غریب کے سنگی پٹیاں شٹیاں بناتے ہیں ادھر سے گٹا آتے ہیں تو ادھر سے بڑھاتے ہیں تو ادھر سے گٹھا آتے ہیں تو ادھر سے بڑھاتے ہیں داڑھی کے ساتھ عجیب و غریب مطلب میں کیا جمرہ بھی میرے منہ سے نکالتے ہوئے مجھے ہیا آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی یہ داڑھی اس کو پوری آنے دو کیوں کسی اداکار گلوکار فنکار وغیرہ کے پیچھے پڑ کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کو یوں قربان کر دیتے ہو یار ہاں ہاں میں آپ کے عشق رسول کو جھنجھوڑ رہا ہوں سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا دارت تو دارت وہ بنے خدا کا, کا, کا پیارا جس, جن جس پہ جس پہ تجھ کو پیار آئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس پر پیار آئے یہ ایک عاشق کا عشق اس کی رہنمائی کر سکتا ہے اللہ تو مہربانی کریں اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں بلکہ آج ہی نیت کریں کہ اب آج تک اگر داڑھی منڈائی تھی تو اسے بھی توبہ کریں ایک مٹھی سے گھٹائی توبہ کریں یہ طرح طرح کی پٹیاں شٹیاں بنائی تھی ان سب سے توبہ کریں بس دیوانے ہو جاؤ مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاؤ مصطفیٰ کے پروانے ہو جاؤ اور مطلب کہ بھئی یوں بھائی ایسے ہو جاؤ کہ بس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کو ہم پر ایسا پیار آ جائے کہ ہمارا بیرا پار ہو جائے سے کہیں پیار تھی. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کے گھروں میں ماشاءاللہ اللہ عمیل سنت کی بھی زیارت ہو سبحان اللہ, اللہ, اللہ. اللہ کہ, اللہ. کہ کے گھروں میں شاید بچوں کی امی زوجہ بیوی یہ شاید پرابلم کرتی ہو کہ نہیں آپ کو داری نہیں رکھنی مطلب اسلامی بھائی کا جی چاہتا ہو کہ میں داڑھی رکھوں گا اور گھر سے کوئی ایسا اس کو بیچارے کو مطلب کہ وہ پریشر اور وہ اتنا اور کمزوری کا مظاہرہ کرے کہ وہ اس طرف نہ جائے بلکہ داڑھی نہ رکھے تو ایسے میں میرے گھر والوں سے بدل دی جائے مہربانی کریں اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داری شریف آپ کے گھر کے تمام مردوں کے چہروں پر ہونی چاہیے اس کے لیے آپ ذہن دیں کہ یہ تو مردوں کی زینت ہے دار شریف کا چہرے پر ہونا رکاوٹ بننے کے بجائے ہمت بڑھائیے ہمت بڑھائیے, ہمت بڑھائیے کہ آپ بھی داڑھی رکھیں اور آپ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی کو اپنے چہرے پر سجائیے تو اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی زبردست عجو ثواب ملے گا اور کیا عجب کہ آپ کی ادا مصطفیٰ کا پیارا بنا دے صلی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم کی رضا نصیب ہو جائے اور یاد رکھیے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے صلی اللہ خدا کا پیارا, پیارا, تم پیارا, <VeZun> پیارا خدا کا پیارا تم نے جس سے پیارا مجھے کیا ہوگا مجھے کیا کا یہ شیر کی مجھ سے مجھے آپ سے تھوڑی وضاحت لینی ہے ابھی جو شیر پڑھا جائے گا اس سے کچھ اگر آپ وزاحت فرما دیں پڑھیں مجھے کیا غم کا کا مجھے کیا الم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم الم کا تو الفاظ کی خوبصورت ترکیب ہے یہ مانا یہ کہ مجھے اگر غم بھی ہے تو اس کا کیا غم کہ میرے غم کا علاج تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ صدم جو ہیں کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے ماشاء اللہ غم گسار میرا غم غلط کرنے والے میرا غم دور کرنے والے تشریف لائے ہیں اور یہ میرا علاج کریں گے اور مجھے تو مجھے مجھے غم, کا ہو غم کا مجھے کیا, ہو غم کا؟ مجھے کیا غم کا غم ہوگا ملم کا مجھے کیا غم کا غم ہوگا کہ میرا غم دور کرنے کے لیے میرے غم گسار آ رہے ہیں یوں اب مجھے اب مجھے جو غم ہے اب اس کا کیا غم سبحان اللہ کہ میرے غم گسار آ رہے ہیں سبحان اللہ بڑی خوبصورت ترکیب ہے حسن رضا خان صاحب کا شہر ہے سخان مولانا حسن رزا خان حسن حسن رحمۃ اللہ تعالی عالیہ کا یہ شعر ہے چلے ان کا حسن ان کا نام حسن تو کہیں گے مطلب مجھے دادا نے پوچھنا چاہ رہا ہوں اچھا اچھا سچ پڑھے ہسنکار کر تو دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے اب پکار کر تو دیکھو اگر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں عمران تو پکار کر تو دیکھ تو یوں مطلب وہ نہیں کہ غافل بس انتظار آئے تو دونوں ہیں تو معنی دونوں بنا رہے ہیں لیکن یہاں پر حضرت نے کیا تحریر فرمایا ہے وہی جانتے ہیں ہم کیا جانے ہم تو اتنا جانے کہ حسن رزا خان صاحب ہے سخن ہے آحا, آحا رحمت اللہ تعالیٰ یہ صل اللہ ہمارے اللہ اللہ اللہ بزرگوں عزار کی کتنی مطلب کہ ماشاءاللہ ان کے عشق و محبت کا انداز ہے آرام کلام پر سنے اور یہ سارے ماشاءاللہ اللہ مزید مدیر مزہ آتا ہے جزاک اللہ اللہ کو خوش رکھے بیٹھے بیٹھے محمود بیٹھے علی حبیب ماشاء اللہ آج بھی حسن رضا بن علی رضا اتاری بن علی رضا عطاری. کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ سوئے ہیں ان کے قدموں میں کوئی انہیں جگائے کی ہوں میں بھی ما شاء اللہ, اللہ نظر بس گئی ما شاء الله ما الله بارک اللہ بارک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ, اللہ, اللہ تعالی علیہ وسلم مذاکری کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک بڑی عجیب و غریب خبریں ہمیں ملی ہیں اور ان خبروں کا یہ ہے کہ گھریلو تنازے پر جائیداد کے تنازے پر کچھ پانی کے جھگڑوں پر بھائی بھائی نے قتل کر بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں پیچھے بڑے اسلامک بھائی یہ خبریں آپ تک ہی پہنچی ہوں گی مجھے ابھی جسٹ یہاں آنے سے پہلے ہی یہ خبریں پتا چلی ہیں کہ اس طرح کے واقعات بھی پے پہ ہوئے ہیں تو دیکھیے یہ سب مال کی محبت دنیا کی محبت اور جائیدادوں کی محبت پھر علم کی کمی رشتے داری کی اہمیت کی کمی پھر غصہ اور بہت سارے اس میں عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مشکلات و پریشانیاں ہمارے گلے پڑ جاتی ہیں اب یہ کی خبر تو آپ نے بھی پڑھی ہوگی پڑھنے والوں نے پڑھی ہوگی ہو سکتا ہے یا آپ کو اطلاع ملی ہوگی مجھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اطلاع ملی ہے اب خبر مل گئی میں نے خبر پوری نہیں پڑھی لیکن میں نے آپ کے سامنے تینوں خبروں کا خلاصہ بیان کر دیا حل کیا اب یہ کی خبر ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ ہیں فرما واقعہ بھی ہو گیا حل کیا حل ہے نیکی کی دعوت مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں نیکی کی دعوت سارے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا جس کے دل میں شریعت اور اسلام کی محبت کٹ کٹ کر بھری ہوئی ہوگی احکام شریعت کو وہ سمجھتا ہوگا دنیا سے کوچ کرنا ہے دنیا چھوڑ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے سوال جواب کا سیسلہ ہونا ہے میں کیا جواب دوں گا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جب تک اس کے پیشے وہ چیزیں دیکھے گا تو غور کرے گا تو بہت ساری سے دور بھاگے گا جائیداد سے دور بھاگے گا دولت اسباب سے وہ ناجائز طریقے پہ اختیار کرنے سے وہ دور بھاگے گا تو ایسی خبروں کے آنے پر تشویش یقیناً ہوتی ہے اوکے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ یار کیسی مطلب درندگی ہے کہ بھائی بھائی کا قتل کر دے اور باپ کا قتل کر دے اور اس طرح کے لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو اس کے لیے غیر نیکی کی دعوت عام کریں گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ کریا کریا دیہات دیہات شہر شہر بستی بستی جا جا کر چاہے وہ امیروں کا علاقہ ہو یا غریبوں کا علاقہ ہو ہر جگہ جائیں علم دین کی روشنی علم دین کا نور جہاں آئے گا انشاءاللہ وہاں گناہوں کا اندھیرا اور جہالت کا اندھیرا دور ہوگا اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو برکت نصیب ہوں ہوگی تو محض تشویش یا ایک وہ سنسنی کی بات نہیں ہے ہم ہل کی طرف جائیں کیونکہ ہونے کے بعد قانون قانون تو اس وقت ایکٹیویٹ ہوگا جب یہ واقعہ ہو جائے ہمیں تو واقعات نہ ہو اس کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ہم سب کو دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے میٹے میٹ اسلامی بھائیو الحمدللہ عز للہ حضر وجل ہم آپ کو مدنی مذاکرے میں جو عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں موتقفین اسلامی بھائی ہیں ان کے جذبات تاثرات ان کے احساسات ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آج بھی امید ہے کہ ہمارے پاس ان کے جذبات تاثرات نیتیں وغیرہ ہوں گی تو آئیے ہم عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جو پورے ماہ کا اتکاب جاری ہے اس میں جو اسلامی بھائیوں کے جو جذبات اور کیفیتیں ہیں سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ میں انجینرگ فیلڈ سے ریلیٹ کرتا ہوں تو مجھے جو میں نے دیکھا ہے کہ انجینئرنگ فیلڈ میں جب ایک انجینئر سا اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے زندگی میں بہت زیادہ چینجز لاتا ہے وہ نماز ٹائم پہ پڑھنے لگتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ دینی کا کیا ہیں ورنہ جو یونیورسٹی لیول پہ جو سٹوڈنٹ پہنچ جاتا ہے وہ تو وہاں جا کے آزاد ہو جاتا ہے میں سیکنڈ ایئر کا سٹوڈنٹ ہوں اپنے دوستی یار ہو کے سارے ایسے ہی مطلب گھومنا پھرنا تھا لاور اسلامی نے اچانک سے ماحول بدلا ہے ادھر میں ایک دن کے لیے صرف آیا تھا یہاں پہ میرے کو اسلامی بھائی جاننے والے بیٹھے ہیں ایک دن کے لیے آیا تھا. دوسرا تیسری رمضان کو الحمد میں اس کے بعد ابھی میں احتکاب میں بیٹھا ہوں ایک ماہ میں یہاں پہ الحمد نماز ہمیں نہیں پڑھنے آتی تھی اپنے رکنے حایے تاریخ زبردست نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں میں جب آیا تھا یہاں پہ جب میری سولہ سال کی عمر تھی تو میں یہاں سے ایک, ایک اکیلا اپنے گھر کا فرد بابا جان سے بیت ہو کے گیا تھا آج الحمدللہ اللہ پاک کی برکت سے مالک و مولا کے احسان سے میرا پورا گھر بابا جان کے فیصل سے کہ میرے کو اس بات کی بہت خوشی ہے اور میں اسی ہم جیسے دوبارہ یہاں پر آئے ہو ہم جب پہلے یہاں آئے تھے تو ہمیں حضور کرنا نہیں آتا تھا ہمیں نماز کی سنتے نماز کی نیت کچھ بھی نہیں آتا تھا تو ہمیں ربانہ والا کل ہم تبھی سکھایا گیا ہے ہم بولتے تھے ربانہ اعلی کلحم کچھ اور بولتے تھے کچھ اور پڑھتے تھے نماز صحیح ہماری یہاں ہوئی ہے اور سب کچھ صحیح یہاں ہوا ہے وضو کرنا وزو کی سنتے ہیں. سب کچھ یہاں صحیح ہوا ہے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں گے جو احتکاف ہوتا تھا بڑے بڑے احتکاف کرتے تھے اور اب تو نوجوان نسل خود آگے بڑھ کر مطلب آتی ہے اور فارم کی لائن میں بھی لگی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم خود احتکاف کریں یعنی کتنا بڑا مطلب جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور یہ الحمد للہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کتنا بڑا مطلب انقلاب ہے کہ نوجوان نسل کہ اگر کسی معاشرے کے نوجوان نسل اگر درست ہو جائیں تو وہ معاشرہ خود بخود درست ہو جاتے ہیں لوگوں کو الحمدللہ ہر طرح بھی امامہ ہی امامہ نظر آتا ہے یہ سب تبدیلی ہے نا یہ یہ تبدیلی کہا جائے گا نا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے ابھی داڑھی رکھ رہے ہیں امامہ سجا رہے ہیں الحمدللہ للہ یہ سب تبدیلی ہے اور کیا ہے پہلے دینی معاملے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا ابھی بہت کچھ معلومات ہو رہا ہے سیکھ رہا ہے مجھے لاڑکانہ میں کسی نے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی جائیں فیضان مدینہ ایک بار ضرور جائیے گا میں نے ان سے پوچھا تھا, اس ٹائم میری داڑھی مبارک بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی, چھوڑا تھا میرا چھوٹا سا لڑکا تھا میں نے ان کو بولا کہ کیا وجہ ہے فیضان مدینہ ایسا کیا ہے بولا وہاں پر اللہ کی رحمت ہے وہاں ہمارے مرشد ہے آپ وہاں ایک بار جا کے دیکھیے آپ کو بار, بار جانے کا دل کر رہا ہے اور آج مجھے ثابت ہوا ہے آج جب میں یہاں پہ ایک بار آ چکا ہوں میرا یہاں بار, بار کا دل کرتا ہے ان کی جو آواز اور ان کی جو ان تاثیر ہے اگر نوجوان کوئی بھی آئے نا اس کے دل پر اثر کرتی ہے کہ جو عمرانتاری بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑی فیمس پرسنلٹی ہے دعوت اسلامی کی کہ وہ جب بھی موضوع لے کے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ انمول ہوتا ہے کبھی والدین کے حساب سے کبھی حقوق و کے حساب سے کبھی کوئی رواج سنائیں گے تو کبھی کوئی بیان کریں گے ان کا بیان ہی موضوع الگ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور حاجی اور حاجی عبدالحبیب کی بات کہوں تو امیزنگ وہ میری دعوت اسلامی سب میں اچھی فیمس پرسنالٹی جسے میں لائک کرتا ہوں حاجی عبد کو حاجی عبد الحبیب جب بیان کرنے لگتے ہیں نا تو میں حد تک کے کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہوں میں اتنا یعنی کہ انسپائر ہوں ان کے بیان سے ان کے الفاظ سے اور ماشاء اللہ ان کے پاس علم کا خزانہ بھی ہے بہت علم کا خزانہ مجھے بہت اچھا میں بہت لائک کرتا ہوں اور ان سے مجھے بہت سیکھنے کو ملتا ہے ہم یہاں آئے ہیں وہاں سے کھینچے ہوئے آ کو اپنے کے ہم جو ان کو اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے دیکھیں ہماری ان سے زیارت ہو ہماری ہمارا ان سے ملاقات ہو جائے دعوت اسلامی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتیں سکھا رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے وہ بھائی جو داڑھی نہیں رکھ رہے تھے الحمدللہ للہ وہ داڑھی رکھ رہے ہیں اپنی پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں بلوچستان میں چلے جاؤ ابھی میں نے تیس پیس بندے جو ہے نا بلوچستان میں ادھر بھی میں گیا ہوں تو نماز انہوں کو نہیں آتا کچھ نہیں آتا تکبیر بھی نہیں آتا میں جو سیکھ کر گیا تو آگے سکھاتا ہوں रहा کو मैं کر رہا ہوں میں ادھر ایسے نہیں آتا یہ میرے کو ساتھ بولتے ہیں بھائی ادھر بھی مسجد ہے ادھر ساتھ والی مسجد چھوڑ کے جا رہے کہاں جرم میں آگے جو میرے بابا دیتا ہے میرے کو ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا دو تین بندہ نے سکھایا جو بھائی ہم پڑھاتے اللہ مجھے بابے کے ساتھ کہیں میرا آگے سے بھی تو ہو جائے میں غریب بندہ ہوں مزدوری کرتا ہوں میرا دکھ ایسے نہیں آتا صرف اللہ کے لیے اپنے سونے نبی پا کے لیے کہ کہیں مجھے زیارت ہو جائے کہیں مجھے اپنے گھر کی زیارت ہو جائے یہ بابا ملا دے گا اللہ کے نیک بندہ ہے. ضرور ملا دے گا یہی یہ میری تمنا اس لیے میرے جو دل میں دکھا رہا ہے کہ اللہ میں نے زندگی جو گزاری ہے جو میں نے زندگی گزاری ہے ابھی مجھے پتہ چلا نہ میں ادھر کر رہی ہوں نہ میں ادھر کھڑی ہوں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ادھر کا تو ہو جاؤں ادھر کا تو نہیں ہوا پوری زندگی کمایا کدھر گیا میرا نہیں میرے ہاتھ میں آیا اللہ اللہ اللہ کیسے کیسی کیسی کیسے کیسے آرزو کیسے کیسے گمان جذبات اللہ اللہ ایسا لگ رہا تھا کہ اسکرین پھاڑ کر یہ باہر آ جائیں گے باہر آ جیسے یہ لوگوں کو پکڑ کر اسکرین کے ذریعے مدنی چینل میں لے فی الحال مدینہ لے آئیں گے تم آ جاؤ یار تم آ جاؤ یار اتنی متو کیفیات ہے یار بھرے ہوئے ہیں یار یہ لوگ بھرے ہوئے ہیں یہ روزانہ تقریباً کہتے ہیں کہ پہلے نوجوان احتکاف پہلے, پہلے بوڑھے احتکاب کرتے تھے بزرگ اب نوجوان کرتے ہیں لیکن یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ اگر بزرگ کرتے بھی تھے تو دس دن کا کرتے تھے ایک ماہ کا اس طرح کا احتکاف پورے رمضان کا یہ تو بزرگ بھی نہیں کرتے تھے ایسی <تصفح> بات کوئی اکا کا کرے وہ الگ بات ہے عام طور پہ دس دن کا احتکاف لوگ کرتے تھے ایک ماہ کے احتکاف کا یہ جو انداز دعوت اسلامی نے الحمد للہ میں دیا سبحان اللہ اس کی ویسے مثال یہ جی نظیر ملتی نہیں ہے اس طرح کوئی اجتماعی طور پر پورے ماہ کا احتکاف کرتے ہوں شاید ابھی بھی دنیا میں کہیں بھی باقا پورے ماہ کا اس طرح احتکاف ہونے کی تو مجھے تو اطلاع نہیں ہے واللہ والا کوئی اکا دکا وہ الگ بات کرتے ہوں باقاعدہ دس دن کی تو ہوتی جی پورے ماہ رمضان کے احتکاب کی رونق نہ دیکھی نہ سنی